الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين استفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا ارزقنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللہم آرنا الحق حقا ورسکنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورسکنا اجتنابا آمین یا رب العالمین ذہن میں تازہ کر دیجئے کہ اس وقت ہم مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نساب کے حصہ پنجم کے جوتھے درس کا مطالعہ کر رہے ہیں پہلی آیت مبارکہ تھی جس پر کہ ہم گفتگو کر چکے ہیں گدشتہ نشست میں یا ان یادینا <الصَّابِرِينَ> اہل ایمان مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ہمارے صاحب نے سوال یہ تھا کہ یہ صبر اور یہ استعانت کس مقصد کے لیے اس مقصد کو سمجھنا ضروری ہے وہ بارے گرا کون سا تھا وہ عظیم ذمہ داری کون سی تھی جس کے لیے اس اہتمام کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں یہ بڑے بڑی ذمہ داری ہے بڑا بوجھ ہے بہت کٹھن کام ہے جو تمہارے ذمہ لگا دیا گیا ہے اس کے لیے مدد طلب کرو اللہ سے لیکن اس کے لیے صبر اور نماز دو چیزوں کا انتظام خود کرو گے تو اللہ کی مدد آئے گی ان اللہ باصابرین اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے یعنی اللہ کی تائید اس کی نصرت اس کی تعید اس کی تائید اس کی طرف سے مدد یہ آتی ہی اس وقت ہے جبکہ بندہ خود صبر کا حق ادا کر اس کے ذمن میں یہ دو آیات ابھی جو تلاوت کی گئی ہیں دوسرے پارے کی ابتدائی دو آیات یا یہ آیات ایک سو بیالیس ایک سو ہے سورہ بقرہ کی کہیں گے انقریب یہ نادان لوگ کس شے نے پھیر دیا ان کا رخ اس قبلے سے جس پر یہ پہلے تھے وہ قبلہ کون سا تھا بیت المقدس جس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے سولہ مہینے تک رخ کر کے نماز پڑھی اب جب تحویل قبلہ کا حکم آنے والا ہے تو تمہیدن کہا جا رہا ہے کہ یہ بات بڑی گراں گزرے گی ان لوگوں پر جیسا کہ میں پچھلی رشت میں ارض کر چکا ہوں کہ یہود ایک درجے سے اطمینان انہیں حاصل تھا ایک اعتبار سے کہ بہرحال یہ لوگ ایک نئی امت ایک نئی رسالت کے مدعی تو ہے لیکن ہم سے علیحدہ نہیں ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ہم سے کاٹا نہیں ہے ہمارے ہی قبلے کی طرف رخ کر کی نماز پڑھ رہے ہیں گویا کہ ایک اعتبار سے ہمارے کیمپ فالوور ہیں لیکن اب جب انہیں نظر آئے گا تو یہ تو معاملہ کچھ مختلف ہے یہ بالکل نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے قبلہ جو ہے در حقیقت مرکز ہے اس مرکز کے گرد ایک تشکیل ہو رہی ہے تو عن یہ کہیں گے نادان لوگ اس چیز نے پھیر دیا انہیں ان کے اس قبلے سے جس پر وہ تھے قل اللہ المشرق والمغرب پہلا جواب تو یہ دیا گیا اے نبی ان سے کہہ دیجیے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ مضمون اتنا اہم ہے تحویل قبلہ کا اتنی اہمیت اس کو حاصل تھی کہ اس کے لیے یہ مضمون اس سے پہلے آ چکا آیت نمبر 115 میں تقریباً تین رکوع قبل یہ آیت آئی ہے الْمَشْرِقُ فَأَيْنَ مَا لاہل مشرق وغیرہ مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں جدھر بھی تم رخ کرو گے اللہ کا رخ ادری ہے یعنی قبلے کا تعین جو ہے وہ حقیقت اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص سمت میں محدود ہے معاذ اللہ سنبھا محاذ اللہ اللہ کی ذات محدود نہیں ہے نہ کسی سمت میں نہ کسی مقام سے اس کے لیے تو نہ جسم ہے نہ جسمانیت ہے نہ جہت ہے کوئی سمت نہیں ہے کوئی جہت نہیں ہے اس کی ذات مطلق ہے تو مشرق و مغرب سب اللہ کے یہ تو امت کی تشکیل کے لیے ایک مرکز چاہیے یہ تمہاری ایک ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مرکز وہی بنا دیتا ہے کہ جس کی کوئی تاریخ ہے جس کا کوئی پس منظر ہے جس کی کوئی روحانی داستان ہے روحانی پس منظر ہے جیسے کہ خود فرمایا یروشلم کے بارے میں مسجد اقسا کے بارے میں سبحان اسرامی لہم مینل مسجد الحرام مسجد بار اپنا ہاؤ لہو رو منا یا <سلام> تین وہ یروشلم کا علاقہ جہاں سینکڑوں انبیاء رہے ہیں نہ معلوم کتنے نبی وہاں دفن ہیں وہ علاقہ ہے یقیناً ہم نے اس کے ماحول کو برکت دی اس جگہ کو برکت بنا دیا اس کے یہ معنی نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ اس سمت میں محبود ہے اسی طرح یہ خانہ کا ہے یہ پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے تعبیر کیا گیا ان نہ بیت الز علناسی میں بکا اس کو اب برکش بنایا جا رہا ہے غالب نے بہت خوب کہا ہے کہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں کعبہ ہمارا مسجود نہیں ہے ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ وہ تو ایک رخ معین کرنے کے لیے صرف یہ کہ اصل مسجود تو اللہ کے ذات ہے تو اسے تملا نما کہیں ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسدود قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں لیکن فرمایا لاہ ال کو مغرب یادی میشاثرات مستقیم اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے اب ہے وہ اصل آیت جس سے کے سامنے یہ بات آئے گی کہ یا یادین عامعین بے صبر بسرا کس چیز پر تمہیں مدد چاہیے جالنا کو ممتم و ففل تک شہدال رسول والدہ اسی طرح ہم نے تمہیں بنا دیا ہے بہترین امت درمیانی امت تاکہ تم گواہ بنو حجت قائم کرو پوری نوع انسانی پر اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بن جائیں اور حجت قائم کریں تم پر گویا کہ وہی منصب منصب رسالت جو اس سے پہلے انفرادی رہا ہے وہ منصب رسالت اجتماعی طور پر اس امت مسلمہ کے حوالے کیا جا رہا ہے یہ ذرا باریک نکتا بھی ہے اور ذرا حساس بھی ہے ذرا سبھی اس کے سمجھنے میں غلطی ہو گئی تو فتنہ پیدا ہو سکتا ہے ایک ہے نبوت ایک ہے رسالت ان دونوں کو کے مابین جو نسبت ہے اس کو سمجھ لیجیے نبوت اللہ تعالی سے وہی لینے کا نام ہے رسالت اللہ کی اس وحی کو آگے پہنچانے کا نام ہے نبوت ایک ہی شخص ہے نبی بھی ہے رسول بھی نبوت کا رخ ذات بار تعالیٰ کی طرف ہے وہاں سے وہی آ رہی ہے یہ جو ریسیپینٹ ہے وحی کا وہ نبی ہے اور رسول پیغام پر اب اس کے ذمے ہے یہ وہی جو آئی ہے اسے پہنچانا ہے پہنچاؤ اپنی قوم کو یا یو ہر رسول بلے معاون ہے لیکن ربک اے رسول پہنچا دو جو کچھ نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے یہی وجہ ہے کہ حضور پر جو ختم کا لفظ آیا وہ نبوت کے ساتھ آیا نبوت ختم ہوئی وہی کا سلسلہ بند وہ کھڑکی بند ہو گئی نبوت کا سلسلہ وہی کا سلسلہ اختتام کو پہنچ گیا رسالت محمدی جاری ہے تا قیام قیامت رسالت کے ختم ہونے کا سوال نہیں ہے. یہ تو قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دور جاری ہے اور یہ رسالت املن آپ نے انفرادی طور پر ادا کی خود پیغام پہنچایا پھر آپ کے ساتھی شریک ہو گئے اب وہ بکر ایمان لائے اور اب وہ آگے پھیلا رہے اس پیغام کو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر بہت خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے رسول و رسول اللہ ہے حضرت بعض ابن جبل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گورنر بنایا عامی بنایا یمن کا اور آپ جا رہے تھے اس وقت جو گفتگو ہوئی ہے آپ نے ان کا کچھ امتحان لیا کہ اے تم جا رہے ہو یمن اگر کوئی معاملہ پیش آئے گا فیصلہ کیسے کرو گے ارض کیا قرآن مجید سے پھر دوسرا سوال کیا اگر تمہیں قرآن میں کوئی شہ نہ ملے ارض کیا پھر آپ کی سنت آپ کی کوئی حدیث آپ کا کوئی قول تیسرا پھر سوال کیا اگر نہ کوئی قرآن کی آیت تمہیں ملے اس معاملے میں نہ کوئی میری حدیث ہو پھر اج کیا پھر اجتہے دو پھر میں اشتہاد کروں گا پھر میں اپنی سی کوشش کروں گا غور کروں گا سوچ بچار کروں گا جو کچھ کتاب و سنت میں سے علم میرے پاس ہے اس کے حوالے سے نظائر سے قیاس کرتے ہوئے فیصلہ کروں گا اس پر حضور نے شاباش دی شانے کے اوپر تھپکی دیتے ہوئے فرمایا اس اللہ کا شکر ہے جس نے اللہ کے رسول کے رسول کو یہ ہدایت عطا فرما دی رسول کے رسول یعنی اللہ کے رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کے پیغام پر ان کے ایلچی ہو کر ان کے نمائندے بن کر جا رہے ہیں معاذ آزم نے جبل تو یہ اللہ کے رسول کے رسول بالکل اسی طرح حضرت عمر نے ایک مرتبہ فرمایا حضور نے حکم دیا جب بیٹ رضوان ہوئی ہے حدیبیہ کے موقع پر تو واپس آ کر حضور حکم دیا کہ خواتین سے بھی بیٹھ دی جائے مدینہ کی خواتین بھی بیٹھ کر اور حضرت عمر کو نمائندہ بنا دیا اپنا کہ جاؤ اور خواتین سے بیٹھ لے حضرت عمر نے جا کر فرمایا انا رسول و رسول اللہ ہے میں اللہ کے رسول کا رسول اس معنی میں آپ سمجھ کہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا قیام قیامت رسول و رسول اللہ ہے اللہ کے رسول کی رسول فرض رسالت محمدی فریض رسالت محمدی تا قیام قیامت اس امت کے قرضے پر ہے جس کو کہ تعبیر کیا گیا ہے تاکہ تم حجت قائم کرو پوری نوع انسانی پر اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت قائم کرے تم پر اس پر چونکہ ہم گفتگو کر چکے ہیں یہ ہمارے اس منتخب نصاب کے حصہ چہاروں کا درس سے اول ہے سورہ حج کا آخری رقوق اور اس میں یہ الفاظ آ چکے ہیں اور یہ میں نے اصول کئی مرتبہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو مرتبہ ضرور آئیں گے اور زیادہ اہمیت ہوگی تین مرتبہ آئیں گے اور زیادہ اہمیت ہوگی چار مرتبہ آئیں گے ابھی ہم دیکھ چکے ہیں پچھلی رشست میں چار مرتبہ وہ الفاظ قرآن مجید میں دہرائے گئے یتلو الیہتے محمود کتاب و حکمت چار مرتبہ تین مرتبہ قرآن میں یہ الفاظ آئے ہو الزی ارسلہ رسول الحق رحو الدین دو مرتبہ یہ الفاظ آئے جو کہ تو الفاظ ایک شوشے کا فرق بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ وہی ہوں گے ترتیب بدل جائے گی چنانچہ سورہ حج میں یہ مضمون آ چکا ہے آخری آیت جاہدو فل حق کا جہاد اور وہ آیت لمبی ہے درمیانی حصہ چھوڑ رہا ہوں اللہ کی راہ میں جہاد کرو جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے اس نے تمہیں چن لیا ہے کس لیے چن لیا ہے تمہاری اپوائنٹمنٹ کس کام کے لیے ہوئی فرض منصبی کیا ہے لے یقون رسول و شہیدن عالیہ کم بتکون وہاں پہ رسول کا ذکر پہلے امت کا بعد میں تاکہ رسول گواہ بنے تم پر حجت قائم کریں تم پر اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے گواہی دیں کہ اللہ تیرا پیغام جو مجھ تک پہنچا تھا میں نے انہیں پہنچا دیا تھا اور پھر تم یہی کام کرو بقیہ پوری نور انسانی کے ضمن میں ہمارا پیغام پہنچاؤ اللہ کے نبی کی اللہ کے نبی کا جو پیغام ہے اس کی رسالت کا حق ادا کرو اس پیغام کو پہنچاؤ خجرت قائم کرو اور قیامت کے دن تمہیں کھڑے ہو کر ٹیسٹیفائی کرنا ہوگا کہ اللہ تیرے نبی کے ذریعے جو پیغام ہم تک پہنچا تھا ہم نے پوری نوع انسانی تک پہنچایا ہے اور اگر فرض کرو بل فرض بل فرض نبی یہ فرض منصبی ادا نہ کرتے تو کیا ہوتا ولا سل نظین ارسل ولا سل مسلیم ہم تو پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا اور پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے تم لوگوں نے ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا اور وہ کھڑے ہو کر گواہد ہے اللہ ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا اب یہ جواب دیں یہی لفظ استعمال ہو رہا ہے کزال کا جالنا کم امتم و سفل تکن شہداس و یقون نسول والدہ یہاں امت کا ذکر پہلے ہے اس لیے کہ تحویل قملہ کا مضمون چلا آ رہا ہے تحویل قملہ میں عرض کر چکا ہوں یہ نسم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت ہے سمبل ہے سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل معذول اب یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر اللہ کی نمائندہ اب یہ ہے رسالت محمدی کی, ام کی امین یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم شریعت خداوندی کی کسٹوڈین یہ ہے اللہ کی کتاب کی امانت اس کے پاس ہے لہذا اس کے اوپر جو بھاری ذمہ داری آئی ہے اس کا اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اگر آپ کئی کسی کے ذریعے سے کوئی پیغام کسی کو بھیجیں اور وہ کام نہ ہو اور آپ غصے میں بھرے ہوئے جائیں اپنے اس عزیز یا دوست کے پاس کہ میں نے تمہیں یہ پیغام بھیجا تھا تم نے کام نہیں کیا میرا نقصان ہو گیا اگر وہ ایک جملہ کہہ دے کہ بھائی مجھے تو آپ کا پیغام پہنچا ہی نہیں تو معلوم ہوگا پورا الزام اب جو ہے اور آپ کا سارا غصہ اس شخص پر ہوگا کہ جس کو آپ نے اس پیغام کا امین بنایا تھا وہ تو بری ہو گیا اس سے تو پیغام پہنچا ہی نہیں اس سے اب آپ کیا پوچھیں گے کیا جواب طلب کریں گے کیا اسے اظہار ناراضگی فرمائیں گے کس بات کی اسے سزا دیں گے اسے تو پیغام پہنچا ہی نہیں سارا بوجھ ساری ذمہ داری اس کی ہو جائے گی کہ جو اس پیغام کا ایلچی بنا تھا پیغام بر بنا تھا امین بنا تھا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر امت مسلمہ یہ فرض ادا نہیں کرتی تو پوری نو انسانی کی گمراہی کا وبا اسے کر دے اگر نبی خدانہ خاستہ خدانہ خاستہ بل فرض بل فرض کوئی کوتا ہی کرے تو اس کا سارا کریڈٹ امت کو جاتا ہے امت دعوت یہ چونکہ مسئلہ آئی گیا تو میں بیان بھی کر دوں اس لیے کہ یہ مشکلات القرآن میں سے ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ایک امتیازی معاملہ کیوں ہوا سورہ یونس میں صاف ذکر ہے کوئی قوم ایسی نہیں ہے ایسی نہیں گزری کسی رسول کی کہ اس پر عزاب الہی کے آثار شروع ہو چکے ہوں اور پھر اس کی دوبا قبول کر لی جائے بابا کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا الا قوم یونس سوائے قوم یونس کیوں نبی سے یعنی حضرت یونس علیہ السلاۃ وسلام سے صرف ایک معاملہ ہو گیا ہے کہ اللہ تعالی کی سریح اجازت آنے سے پہلے اپنی قوم سے ناراض ہو کر ان کی جو بھی غلط روش تھی اس سے غیرت و حمیت حق کے جوش میں آ کر کوئی معاذ اللہ ذاتی مخاسمت نہیں تھی کوئی ذاتی ناراضگی نہیں تھی کوئی اپنی ذاتی جو ہے غیض و غضب کا معاملہ نہیں تھا حمیت دین حمیت حق اس کے جوش میں آ کر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اب یہ جو ہلکی سی خطا ہو گئی ہے اس کا کریڈٹ قوم کو مل گیا ہے کہ عذاب کے آثار شروع ہو چکے لیکن قوم نے جب محسوس کیا کہ واقعہ یہ تو یورس جو کہہ رہے تھے وہی بات ہونے لگی تو وہ چیختے چلاتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے گھروں سے نکلے میدان میں جمع ہو گئے اور وہ عذاب کشفنا کا لفظ آیا ہے انہم عذاب خیے ہم نے اس اس کن عذاب کو کھول دیا گویا کہ آثار شروع ہو چکے تھے جیسے گھٹا آ جائے اور پھر گھٹا کھل جائے اس طریقے سے ہم نے اس عذاب کو دور کر دیا تو یہ معاملہ اچھی طرح جان لیجئے یہ ہے نازک ذمہ داری یہ کٹھن ذمہ داری اللہ کی شریعت کے حامل ہونا نبی کی نبوت اور اس کے رسالت کے امین بننا اللہ کی کتاب کے حامل ہونا اور پھر اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنا یہی تو مضمون پڑھ چکے ہیں سورہ جمعہ میں مسل الزین الطورات کا مسل الحمار یا مثال اس قوم کی کہ جو حامل طورات بنائی گئی تھی اور اس نے اس کی ذمہ داری کو ادا نہ کیا اس گدھے کسی ہے جس پر کتابوں کا بول ادا ہوا بڑا ثقیل لفظ آیا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ حصے لطیف کے اوپر گرانی کا احساس ہوتا ہے کہ گدھے کی مثال دی ہے اللہ نے لیکن مطلوب ہے یہ کہ آپ کو محسوس ہو کہ حامل کتاب الہی ہو کر اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنا اللہ کی نگاہ میں حقیقت اس کا مقام کیا ہے مسل حمار ہے یہاں میرا چار بائے برو چار پائے برو کتابیں چند گدھے کی پیٹھ پر آپ مکان مات یا افلاطون کی گہڑی باندھ کر رکھ دیجئے کتابوں کی والیومس کی والیوم اس اسے کیا فائدہ ہوگا یہی مسئلہ ہے اس امت کا جو حامل کتاب الہی ہو اور اس کے پھر حقوق اور فرائض کو ادا میں کر رہی ہوں وہ کزال قالنا امت و تکون شہدا عالند و یقون رسول علیہ شہیدہ اب اس سے آپ اندازہ کر لیجیے سیرت نبوی کا ایک ہلکا کا نقشہ لے آئیے کہ حضور گواہ ہوں گے ہم پر امت پر گواہی اور اتمان حجر کے لیے کتنی مشقت کرنی پڑی پورا بارہ برس کا مکی دور جو بھی آپ کے اوپر مسائب آئے ہیں تکالیف آپ نے جھیلی ہے استحزا ہوا ہے تمسک ہوا ہے بار بار اللہ فرماتا ہے نبی صبر کیجیے مسبر عالام حجرم حجرن جمیلا صبر کیجیے برداشت کیجیے بالقد نالم ون کا یزیق و صدروں کا بھی ماں <يَقُولُون> ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں کوئی مجنون کہہ رہا ہے کوئی شاعر کہہ رہا ہے کوئی شاہر کہہ رہا ہے کوئی مذاق اڑا رہا ہے کوئی فکر چست کر رہا ہے کر یہ ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا تذکرہ کرتا ہے یا یو اللہ رزرا ذکر مجمون ای فلاں شخص جس کا خیال ہے کہ اس پر کوئی ذکر نازل ہو رہا ہے ہم تو تمہیں مجنون سمجھتے ہیں نقل کفر کفر نبا معاذ اللہ کہ پھر نبی سنو جھیلو برداشت کرو صبر کرو یہ صبر جو ہے یہاں سے شروع ہوا تھا پھر صحابہ کے نے کیسے سختیاں جھیلی ہے خود حضور پر فزیکل اسالٹس ہوئے ہیں تائف کے میدان میں وادی میں جس طرح پتھراؤ ہوا ہے پھر ہجرت کے مرحلے سے گزرے ہیں پھر جو بھی قتال اور جہاد کی مختلف وادیاں ہیں وہ اگر میدان بدر تھا تو دامن احد بھی آیا ہے ستر صحابہ کی لاشیں جو ہیں محمد الرسول اللہ صلاح اللہ نے دفن فرمائی ہے تنفین کا اہتمام کیا ہے جن میں سگے چچا جو ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عام ان کی لاش بھی ہے چچا بھتیجے کا رشتہ بھی ہے خالہ داد بھائی ہونے کا رشتہ بھی ہے دودھ شریک بھائی ہونے کا رشتہ بھی ہے بچپن کے ساتھ کھیلے ہوئے ہمجولی ہونے کا رشتہ بھی ہے اسد اللہ بھی ہے اسد و رسول ہی بھی ہے اور حال یہ ہے کہ ناک کٹی ہوئی ہے لاش کی اور کان کٹے ہوئے کلجا چبایا گیا ہے پیٹ چاک کیا گیا ہے یہ سارے تصور کو ذہن میں رکھیے تب کہیں جا کر وہ بات ہوئی کہ اتما میں حجت ہو گیا حق ادا کر دیا اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا تبھی تو کھڑے ہو کر کہہ سکیں گے قیامت کے دن پرور دگار میرے پاس جو تیرا پیغام آیا تھا جو ذمہ داری میرے کندھے پر آئی تھی میں نے ادا کر دی اے مسلمانوں اب تم اس جگہ کھڑے ہو خطبہ میں حجت الوداع میں یہی فرمایا تھا حضور میں ہل یو بن پہلے گواہی لے لیے اسے حلبل حل لگ لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں سب نے بیک زبان کہا انا کا کد بن لگتا و دہتا و نسا ہاں ادورم گواہ ہے آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا حق خیر خائی ادا کر دیا حق امانت ادا کر دیا تین دفعہ سوال کیا تینوں مرتبہ جواب ملا پھر نگاہ اٹھائیے آسمان کی طرف گشتے شہادت سے اشارہ کیا ہے تین مرتبہ اللہ اللہم اللہ اللہم اللہ مشرد اللہ تو بھی گوارے یہ مان رہے ہیں کہ میں نے ان کو تیرا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا پھر فرمایا فل یو بل اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہے جو یہاں نہیں ہے وہ بھی ہے کہ جو دنیا میں اس وقت تھے لیکن اس وقت تو موجود نہیں تھے حضور کے سامنے اور وہ بھی ہیں جو ابھی تا قیام قیامت دنیا میں آئیں گے ان سب لوگوں کو دین کی بات پہنچانا پیغام پہنچانا حجت قائم کرنا اتمام میں حجت کرنا یہ فرض منصبی ہے اس امت کا اس لیے تمہیں امت بنایا گیا ہے اس لیے نہیں بنایا گیا ہے کہ بس صرف شفات کے لالچ میں رہو کہ شفات ہو جائے گی بیڑا پار ہو جائے گا شفاعت بھی ہوگی یقینا لیکن اس شفات کے مستحق تو بنو گے تب نا وہ کزال کا جالنا کو ممت مس تک شہداس وہ یقون رسول والے شہیدہ اس کے لیے مدد طلب کرو یا اس میں ذرا ایک تفسیری نقطہ بھی ہے وہ میں بیان کر دوں کزال کا جو ہے یہ ایک مشکل مقام ہے کزالے کا کا حرف جار ہے مشابہت کے لیے آتا ہے زال کا اشارہ کا سے مراد کیا ہے امام راضی نے اس کے بارے میں چار پانچ آرا دی ہیں جن میں سے دو جو مجھے زیادہ قوی نظر آئی ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں ایک تو بڑی پیاری بات ہے کہ چونکہ سولہویں رکو میں یہ ستواں رکو ہے سورہ بقرہ کا سولہویں رکو میں تین مرتبہ مسلمانوں سے کہا گیا یوں کہو وہ نہن و مسلمون ہم تو اللہ ہی کے فرما بردار ہیں وہ نہن و لہو ہم نے تو اللہ کی بندگی ہی کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے وہ نہن و مخلسون ہم نے تو اپنے آپ کو بالکل اسی کے لیے خالص کر دیا ہے گویا کہ اشارہ کزا کا کا ادھر ہے کہ جیسے اے مسلمانوں تم ہمارے ہی مسلم و مومن بن گئے ہو ہمارے ہی لیے مخلص ہو گئے ہو ہمارے ہی عابد بن چکے ہو ہمارے ہی عبد بن چکے ہو اسی طرح اب ہم نے تمہیں اسی بنیاد پر اسی, اسی...